طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاق الرحمن على العرش استوى صدق الله العظيم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري واحل العقدة من بسان يفطه قولي اللہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں ارشاد ربانی ہے یہ حروف مقطعات میں سے حروفی مقتع جیسا قرآن حسین شروع ہوا الفلامیم پھر الف لام میم، الف لام الفلامیم الفلام راہ الفلام ساج ہام سیم کاف یہ اس وقت جو اہل عرب تھے اور وہ تمام فشیخ لوگ تھے اس وقت عربی کی دو قسمیں ہو گئی ایک عربی ہے بازار کی عربی جسے لوگ اتسوکھ کہتے ہیں جو مارکیٹ میں چلتی ہے اور ایک عربی فصیح عربی ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اسی عربی میں آپ خبریں بھی سنتے ہیں اور خطبے بھی سنتے ہیں اور جو لوگ یہاں رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان دونوں زبانوں کے اندر بہت فرق ہے ایک ہی ہے اس وقت یہ دو نہیں ہوتی تھی اس وقت ایک ہی عربی ہوتی تھی اور تمام عرب فسی ہوتے تھے لہذا آج بہت سی باتیں جس طرح مدرسوں میں بیٹھ کے سمجھانی پڑتی ہیں اس وقت وہ ان لوگوں کے لیے نون ہوا کرتے حروف مقدعت اصل میں ایک تنبو ہے اور بعض دیگر زبانوں میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل بات جو کی جائے اس سے پہلے یا تو کوئی حرف ایسا ادا کیا جائے یا کوئی آواز ایسی نکالی جائے کہ اگلا خبردار ہو جائے اور جو بات کہنا چاہتا ہے آدمی وہ پوری طرح سنیں اگر براہ راست بات کہنی شروع کر دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدھی بات اسے تنبیہ کرنے میں گزر جائے اس کی توجہ حاصل کرنے میں گزر جائے اور آدھی بات وہ سنے ٹھیک ہے نا لہذا جب کہا گیا تو ہا می مائن سین کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کانوں نے ایک آواز سنی ہے متوجہ ہو گئی یہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا کہنے جا رہا ہے اور اس کے بعد بات شروع کر دیں اسی طرح علا کا لفظ استعمال ہوتا ہے علا علا کا مطلب یہ ہے کہ خبردار جسے ہمارے اردو ترجمہ میں لکھا جاتا ہے خبردار اس کا ترجمہ خبردار نہیں اللہ کا ترجمہ خبردار نہیں اللہ لفظ جو ہے وہ خبرداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کا ترجمہ نہیں اللہ کا مطلب جو ہے وہ مفہوم اس کا وہ ہے وہ خبرداری کے لیے بولا جاتا ہے اللہ بزک اللہ ستمائن تو اللہ اسی طرح تحزیری ہے تنبیہی ہے جس طرح حروف مقدحات دوسری بات یہ کہ انہی حروف مقطعات سے پرانے حکیم بنا ہے یہی الف لام ہے یہی این سین کاف ہے یہی ہا مین ہے یہی تو ہے یہی یا سین ہے یہ وہ الفابیٹیکل حروف ہیں جو عربوں کے یہاں مستمل تھے اور جب چیلنج دیا گیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ تو اسی لیے چیلنج, چیلنج قرار پایا کہ یہ وہ زبان ہے یہ وہ روف افجد ہیں جو رات دن تم بولتے رہتے ہو پرانے حکیم کوئی نئے حروف لے کر نہیں ہے کہ تم تو الگ بات کہا بولو اور پرانے حکیم اے بی سی ڈی میں نازل ہوا ہو پھر تمہیں چیلنج دیا جائے تو تم کہو کہ ہم کہہ دیں تو ہماری زبان ہی نہیں ہے یہ انہی حروف سے مل کر بنا ہے تا اس کے اندر وہی تا آیا جو تم بولتے ہو وہی ہا ہے جو استعمال ہو رہی ہے بنا کر لاؤ اگر کہتو کہ انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو تمہارے اندر بڑے بڑے اکلمان ہیں اپنے اندر وہ شرائے ستہ ہیں بڑے فصیح البلی وہ لوگ جو بات بھی کرتے تھے تو شیروں میں کرتے تھے یعنی نارمل جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی شیروں کی شکل میں وہ کیا کرتے تھے پھر بدی تو سورت بنا کے کیوں نہیں لاتے اور صورت کتنی آئی نہ کل کہو سر فصل رب حق ان نشا نے کہ تین آئےتے سورت ہی بنا کر لانے کے لیے کہا یہ تو نہیں کہا سورہ بکرا بنا کے لاؤ ڈائز پارے سورت فاتو بھی تین آتے بنا کے لے کہتا جی ہم نے ایک سورت بنا لی اور قیامت تک نہیں بنا سکتے قیامت تک نہیں لا سکیں گے اس لیے کہ یہ انسان کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام تو آحا ماں انشکا اینبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں ہم آپ کو ستانا نہیں چاہیں کہ آپ ایک ایک کو پکڑیں اس کی منت کریں اس کا ترلا کریں اس کی خوش آمد کریں اسے گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں لے آئیں نہیں اللہ تسکرا یہ تو ایک ریمائنڈر ہے اللہ تذکرہ تر میں جس کے اندر کوئی خوف خدا ہے اس کے لیے یاد دیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو جنت میں لے <الْجحیم> اے نبی آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے ہیں؟ آپ کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے گا. کوئی نبی اس معاملے میں جواب دے نہیں حضرت علیہ السلام انہوں نے محنت کی. چاہی کی لہذا آپ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں ایک بچہ ہے چھوٹا اس کو اما بھیج ہے کہ تمہارا بڑا بھائی کھیلنے گیا ہے اسے زیادہ بلا کے لو سے کہو کہ اما بلا رہی ہے یا ابو بلا رہا ہے اب وہ بچہ یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ اسے جا کے میسج دے دے کہ ابا بلا رہا ہے بچہ آئے نا اس نے اپنا کام کر دیا اس سے پوچھا جائے گا تو صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اسے کہا تھا جی میں نے اسے کہا کوئی دوا فلا فلا بچوں کے سامنے کہا بس اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم اسے گسیٹ کے کیوں نہیں لایا اٹھا کے کیوں نہیں لایا اس کے ذمہ پہنچانا تھا انما علی رسول نل رسولوں سے پوچھا جائے گا مگر کیا؟, کیا تم نے پہنچایا تھا میرا پیغام یہ ریمائنڈر پہنچایا تھا میرا خط پہنچایا تھا میرا میسج پہنچایا تھا لادا حضور نے سوال کیا تو کیا کیا اللہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا کالو بلا ندی کے میں پہنچانا ہے کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا آتا یا نہیں آتا قبول کرتا یا نہیں کرتا اس کا حساب اللہ نے انما علیک البلا کل الحساب لہذا حضور نے عالیہ رفاق کو گواہ بنا لیا انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں تو حضور نے موقع پر ہی اللہ کو گواہ بنا لیا ان لوگوں کے اوپر فشد تین دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ انگلی اسمان کی طرف اٹھائی اللہ فشد اے اللہ توارہ کے انہوں نے گواہی دے دی میں نے پہنچا دی ہم نے کوئی آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے سے نازل نہیں کیا ہے اللہ تذکرہ یہ تذکرہ ہے ذکر ہے ریمائنڈر ہے انما منتم ذکر ہے نبی تم یاد دہانی کرواؤ آپ کا کام یاد دہانی کروانا ہے کا مذکر لشکا بے مسائت آپ داروغ نہیں آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ گرفتار کر کے سب کو لے آئے میرے پاس پہنچا دیں جبر کوئی نہیں ہے نایت رحاف الدین زبردستی کوئی نہیں قول الحق و من ربکم فمن من ومن علی اکر تمہارے رب کی طرف سے حق پہنچ چکا ہے جو چاہے وہ ایمان لے آئے جو چاہے کفر کر جبر کوئی نہیں اختیار کا معاملہ تنزیلا ممن خلق الارض اب سماوات یہ کس کا نازل کیا ہوا ہے اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین بھی بنائی اور بلند آسمان بھی بنائے ان کا خالق وہ ہے اور بنا کے ہٹ نہیں گیا بلکہ یہ سارے اس کے قبضے قدرت میں ہیں آج بھی زمین کا سٹیرنگ اس کے ہاتھ میں ہے زمین اس کے بنائے اور روٹ پر سفر کر رہی ہے اپنے روٹ سے ادھر سے ادھر ہو جائے ذرا سی جیسے تم ہو جاتے ہو تو کبھی اس سیارے سے ٹکرا جائے اور کبھی اس ستارے سے ٹکراج اور پتہ نہیں کیا مصیبتیں پڑی ہوں جو راستہ چاند کا متعینہ چاند اپنے روٹ پر نکلتا ہے آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہائی ہاتھ سے ہو جاتے ہیں چند میٹر کی بلندی اوپر نیچے ہو جاتی ہے پائلٹ سے غلطی ہوتی ہے اور جہاز سے جہاز ٹکرا جاتا ہے باقاعدہ جہازوں کو ان کی بلندی الحٹ کی جاتی ہے کہ فلاں نمبر فلائٹ جو ہے وہ اتنے ہزار میٹر پہ آئے اور فلاں جو ہے وہ اتنے میٹر پہ آئے اگر ان میں سے کوئی بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے ٹکرا جاتے آپ باقاعدہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں ان کی ٹریفک کا نظام ہے ان کا جہازوں کا وہ میں بنی ہوئی سڑکیں نظر نہیں آتی جیسے گاڑیوں کی نظر آتی ہیں تین ٹریک ہیں چار ٹریک ہیں ان کی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ جو کنٹرول ٹاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹریفک کس طرح کنٹرول کر باقاعدہ انہیں الارٹ ہوتی ہے بلندی ان اور اس پائلٹ کا کام ہے کہ اس بلندی پہ سفر کر اسی طرح چاند کا رستہ متعین ہے اور کوئی کنٹرول ٹاور میں بیٹھا ہوا اسے کنٹرول کر رہا ہے ایک گاڑی کو آپ دوڑا دیں اس کے اکسی لیٹر پہ جو ہے وہ وزن رکھ دیں آپ دوڑا دیں تو آپ دیکھیں کتنی دوڑے گی کہیں نہ کہیں کسی چیز سے ٹکرا جائے چھوٹی سی گاڑی ہے یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین اور یہ زول اور یہ پلوٹو اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ سارے کون ایسے چل رہے ہیں اپنی مرضی ان کا کوئی خالق یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ جب ہمارا بچہ مسجد میں آتا ہے تو مولویوں سے یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی نے پیدا کی ہیں کوئی ہستی ہے جس نے یہ بنائی اور یہ اس کی ہے اور ان کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں ہمیں بھی کسی نے بنایا اسکول میں جاتا ہے تو آٹھ گھنٹے وہاں وہ یہ پڑتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود بخود بن گئی میٹر اینڈ مادہ اور اس کی صفات دائمی آگ جلاتی ہے تو آگ جلاتی تھی جلاتی ہے جلاتی رہے گی ڈائمی ہے اس کی پراپرٹی یہاں جب قرآن کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ابراہیم کے لئے آگ کو کہا گیا کہ یا نارو کونی بردن ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے مولوی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو چاہے تو ان صفات کو بدل بھی دے آگ گرم ہوتی ہے تو کونی برتن ٹھنڈی ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے کی صفات اتا کی اپنی نہیں ہے ذاتی نہیں ہے بلکہ اتائی ہیں کسی نے دی ہے اور دائمی نہیں ہے کوئی اس کو لے سکتا کسی وقت بھی بدل سکتا جیسا ہم سور تاہ ہمیں دیکھیں گے اللہ نے کاماتل کا بھیا کاموں سے آسائی فرمایا میرا ہے فرمایا بن یا وہ گئے کہاں گئی وہ پراپرٹی اس ڈنڈے گئی اور نئی پراپرٹیز کہاں سے آ گئی یہ ایک یونیورس سے دوسرے یونیورس میں جانے والے جما کی کائنات سے حیوانات کی کائنات میں جانا یہ صرف ڈنڈے کا سانپ بننا نہیں ہے دونوں کے عالم الگ الگ ہیں وہ عالم جمادات ہے ڈنڈا ہے بظاہر ایک مردہ چیز یہ عالم حیوانات انڈے دینے والی بچے دینے والی دوڑنے والی حرکت کرنے والی ایک عالم سے دوسرے عالم کے اندر ایک لمحے میں کوئی چیز چلی جائے آ وہ جو قانونی بیرئرس ہیں مادے کے ان کو توڑ کر دوسری طرف یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مولوی صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی اتنی بالا تر اور مقتدر اور طاقتور ہستی ہے جو آگ کو چاہے تو ٹھنڈا کر ڈنڈے کو سانپ بنا دے سانپ کو ڈنڈا بنا دے حکم دے تو دریا پٹ جائے گا یہاں وہ یہ پڑتا ہے وہاں سے یہ پڑھایا جاتا ہے یہ سب کچھ خود بن گیا ہے یہ دو اینڈ हुआ है ہوا ہے آپ بیٹھ کے اس کو چار جمع کر لو بس کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو اور دو تین ہو جائیں یہ नहीं میں تو نہیں ہوتا ہو لیکن ایسا ہو جاتا ہے اللہ تعالی کرنے پر قادر وہ بائیولوجی میں پڑھتا ہے کہ بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو ٹوٹ گئے نا سارے بیرئر ایک سو بیس سال کا مردہ نوے سال کی عورت کہا گیا حاق حاق قالت یا وانا من اللہ؟, اللہ کے معاملے میں تعجب کر رہی ہوں بندوں کے معاملے میں تعجب ہو سکتا کہ یہ کیسے ہو گیا لیکن ان اللہ اعلیٰ کل نے شعیب کر ہر چیز پر قادر ہے کسی قانون کا پابند نہیں ہے یہ سارے قوانین فطرت اس نے بنائے وہ ان کا پابند نہیں ہے جب چاہے ان کو تبدیل کر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں اس کا حکم مانتی ہیں کیوں وہ ان پر حاکم ہے ان پر اس کی سلطنت قائم ہمارے بدن کے اندر اس کا حکم چل رہا ہے اگر ہمیں صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جب تک تم سانس لے سکتے ہو خود ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے بڑی لمبی زندگی کی تمنا ہوتی ہے نا ہماری اگر اللہ تعالی ہماری زندگی ہمارے حوالے کر دے تو اڑتالیس گھنٹے سے زیادہ ہم جی نہیں سکتے لہذا وہ احسان جتلاتا ہے یہ وہ تمہیں زندہ رکھے ہوئے وہ تمہیں زندہ رکھے ہوئے اگر اللہ تعالی کہہ لے کہ جب تک اپنی مرضی سے سانس لے سکتے ہو تب تک جیتے رہو تو اگر آدمی ارادہ سانس لینا شروع کرے تو اسے جاگنا پڑے گا سوتے ہوئے وہ اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتا جو ہی سوئے گا مر جائے گا اسے جاگنا پڑے گا کہ وہ جاگتا رہے اس کا کانشیس جو ہے وہ انٹیکٹ رہے اس کا شعور زندہ رہے اس کا شعور ایکٹیو رہے اور وہ سانس لیتا رہے فیفڑے اپنے چلاتا رہے جس وقت اس کا شعور سو گیا بندہ مر گیا اور یہ سونا ایسا ہے کہ کھائے پیے بغیر آدمی ہفتہ رہ سکتا ہے سوئے بغیر چوبیس گھنٹے کے بعد آدمی نیم پاگل اور بہتر گھنٹے کے بعد پورا پاگل ہو جائے اب آدمی کتنا جیے گا کتنی دیر جا کے وہ سانس لیتا رہے گا زبردست یہ اللہ ہم سو بھی جاتے ہیں وہ فیفڑے چلاتا رہتا ہے آپ کو پتا جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو آپ کو کروٹیں بھی بدلاتا رہتا ہوں کون بدلاتا ہے کہ بیڈ شور ہو جائے یہ وہ بدلواتا ہم شعوری طور پر نہیں بدلتے وہ نو کلے گون ذات المینیں ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلواتے رہتے تو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے ہم میں بھی ہم پر بھی اس کا حکم چلا جس نے زمین پیدا کی اور بلند آسمان پیدا کی ان کا کریئٹر وہ ہے کہ ایسے تم جو لڑائیاں لڑتے رہتے ہو میری ہے میری ہے اس وقت جو جدلی نظام رائج ڈائلیکٹک سسٹم کہ جو قبضہ جہاں کر لے وہ اس کی ہے یعنی یہ کسی کی نہیں دش حاملات ہے قبضہ ملکیت چلتی ہے جس نے قبضہ کر لیا چیز اس کی ہے نہیں یہ زمین و آسمان یہ بے خسمے نہیں ہے ان کا کوئی آکڑ مالک ہی نہیں ہے جو طاقت والا جا کے قبضہ کر لے یہ کسی کی ملکیت ہے اور اس نے رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیے ہیں کہ ان کے تحت جو آدمی چاہے وہ قانونی طریقے سے, سے حاصل کر سکتا یہ امتحان گاہ ہے اور ہمیں یہاں امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے فرما اور رحمان وہ رحمان جو کرسی اقتدار پر تخت پر بیٹھا ہوا ہے اسے کسی نے معزول نہیں کیا عرش عام طور پر تخت جو ہوتا ہے وہ بادشاہ سے منسوب ہوتا ہے فلاں صاحب تخت نشین ہو گئے اسے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ناپ تول کے کوئی ان کا ایک تخت بنوایا گیا اور تخت سے جب اترتے ہیں وہ رات کو سوتے تو تب بھی وہ تخت پر ہی ہوتے ہیں یعنی جب تک ان کا حکم چل رہا ہوتا ہے تب تک وہ تخت نشین سمجھے جاتے لہذا ہمیں سمجھانے کے لیے جب اللہ اپنے عرش کا حوالہ دیتا ہے جس کا جتنا چھوٹا علاقہ ہوتا ہے اس کا عرش بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں چاہے وہ لکڑی کا عرش جو ہے وہ کتنے مربع میل کا بھی بنا لے لیکن اس کا عرش ناپا جاتا ہے کہ اس کے زیر قبضہ کتنا علاقہ ہے جس کا علاقہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کا تخت بھی بہت بڑا ہوتا ہے مانوی لحاظ کہ چھوٹے چھوٹے عرش جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کرسی کرسی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی علاقہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے لہذا علاقے کے ساتھ ضرب کھا کر کرسی بڑی ہوتی ہے لہذا وہ ہے رب العرش العظیم اس کا علاقہ ناپو کہاں تک حکومت ہے ابھی تک اس کی پیمائش ہی ممکن نہیں ہوئی آپ کا یہ ایک سورج ہے تین ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں تین ارب سورج اس وقت تک یہ لوگ دریافت کر چکے ہیں اور آپ کا سورج ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ایک ذرے کے برابر ہے اتنے اتنے بڑے سورج کاش وہ عرش عظیم کا مالک ہے یہ پرانے حکیم کسی فریازی کی فریاد نہیں ہے نہ کسی سوالی کا یہ سوال ہے بلکہ یہ ایک ضی مقتدر ایک جبار ایک ایسے حاکم کا حکم نامہ ہے کہ جو تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے تم ابھی بھاگ نہیں گئے ایسا نا جرم کر کے ایک ملک میں دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ گئے تو سمجھا کہ اب ہم ان کی دسترس میں نہیں ہیں ہم تک پولیس نہیں آ سکتی ہم ان کی عدالت کے دائرۂ اختیار سے باہر ہیں جہاں کسی عدالت میں بھی کوئی کیس دائر کیا جاتا ہے تو ایک ایفیڈیوٹ ساتھ لگتا ہے کہ ہم یہ حلفن بیان کرتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ اس عدالت کے دائرۂ سماعت میں ہے اور اس عدالت کے علاقہ اقتدار میں ہے اگر کوئی کیس ضلع راول پی کا ہے تو آپ ضلع جیل میں نہیں لے جا سکتے ضلع جلم کی عدالت اس سنات نہیں کر سکتی اس جج کے دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے اگر کوئی ایڈیشنل سیشن جج ہے تو اس تحصیل کے اندر جو اس کا اقتدار ہے اس کے اندر ہونا ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ تعالی کے اقتدار سے نکل گئے ہو تم جہاں کہیں بھی ہو کتنے بڑے بھی بن گئے ہو تو اس کے ادھائی قبضہ قدرت میں ہو وہ جب چاہے گا تم سے ایسے چھین کے غریبان سے پکڑ کے تمہیں اتار دے گا جیسے شاخارا تھا پھرتے تھے میر خار کوئی پوچھتا نہیں اور دوگہ زمین بھی نہیں ملی اسے کنویں یار میں کہاں دفن ہوا کہاں در بدر ہوا مارکو صاحب کی لاش ہی لگی رہی فریزر کے اندر کتنا عرصہ دفن کرنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ملی آپ کے سامنے چوشش کو پینتیس سال تک حکومت کرنے والا آدمی کس طرح آپ کے سامنے اس کا انجام ہوا تو تم کہیں بھی چلے جاؤ ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ ہمیں دو وقت کھانے کو روٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے سارے بھرکے ورکے اڑا کے ادھر مارتے ہیں جناب بیوی بی لیے مارکیٹوں میں گلے میں ڈالے وہ پٹی سی گھومتے پھرتے ہیں کیوں تنہا چار ہزار ہو گئی ہم نے سمجھا کے بات سے بڑا پیسہ میرے پاس اب مجھے کبھی زوال نہیں ملینز بلینز بھی ہوں تو ایک رات نہیں لگتی جاتے ہوئی بھی تم پیسے والے ہو یا اقتدار والے ہو اس کے قدرت سے باہر نہیں یہ کتاب صرف اس لیے نہیں آئی ہے کہ تم تبرک کے طور پر اسے پڑھو بلکہ اس لیے آئی ہے کہ پڑھو سمجھو اور عمل آپ دیکھیں ہم جہاں جس محکمے میں کام کرتے ہیں ایسے گزرتے ہی ایک نوٹس بورڈ پہ نظر پڑ جاتی ہے ہماری تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نیا سرکولر لگا ہوا ہے ہمیں زبان نہ بھی آتی ہو تو ہم آگے پیچھے کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں یار وہ نیا سرکولر لگا ہے ذرا پہلے تو پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ نیا سرکولر کیا لگا ہے اگر اسے بھی پتا نہیں تو پکڑ کے نوٹس بورڈ پہ لے آتے ہیں یہ پڑھ کے خود بھی پڑھو مجھے بھی سناؤ ایسا نہ ہو کہ ڈیوٹی ٹائمنگ بدلی ہو گئی ہوں ڈیوٹی ساڑھے سات ہو گئی ہو کل میں ساڑھے آٹھ بجے آؤں جناب گا کبھی اتنی فکر سے اللہ کی آئے بھی کسی سے ترجمہ کرا کے ہیں یا خود پڑھی ہیں وہ ایک کی دس نیکیوں کے چکر میں ہم پڑے ہوئے حکم ماننے کے چکر میں تو نہیں صرف پڑھنے سے سواب ہوتا ہے قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا تولا جائے پڑھو عمل کرو صرف پڑھ لینے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا لہذا اس کو ایک حاکم کا حکم نامہ سمجھو اور جس آدمی کے ذمہ ہے یہ اس کے ذمہ بھی اسے اسی طرح پہنچانے کا حکم کہ جس طرح کسی حاکم کا حکم نامہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے فریادے نہیں بلکہ باقاعدہ ایک حاکم کی حکم نامے کی طرح لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شروعی میں یعنی غصے میں اہل قرآن اہل قرآن حق بجانب ہے اس لیے کہ ان کے سیدھے میں وہ کتاب ہے جو ان سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں یعنی انہیں معاف رکھو اگر کبھی ان سے تلخ کلامی ہو جائے مطلب یہ کہ کبھی سخت ڈوز تمہیں مل جائے تو برداشت کیا کرو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اس کتاب کا کمال ہے اگر کہیں وہ کسی بدنوانی کو دیکھتے ہیں ریگولرٹی کو دیکھتے ہیں کوئی برے کام کو دیکھتے ہیں منکر کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کے خلاف فوری جو ہے وہ ریشن ظاہر کرتے ہیں تو یہ ان کی مجبوری ہے ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ان کو مجبور کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ مت ناپو اس لیے کہ وہ اس حاکم کی ڈگری لیے کرتے ہیں اور ان کا کام یہی ہے کہ جہاں اسے دیکھیں فوراً اس کو حکم پڑھ کے سنائیں کہ یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں میرے رب کا پیغام یہ ہے میرے رب کا حکم یہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری اُن پر نہیں رحمان والا لاشتا رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے عرش پر کیسے بیٹھا ہوا ہے ہمیں کوئی پتا نہیں یہ ہو جانتا ہے لے کم اس لیے اللہ جیسی کوئی اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں لاگا ہم اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیر کر کے سمجھ نہیں سکتے انہوں نے کہا یاد اللہ کو کام اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے لیکن اللہ کا ہاتھ ایسے نہیں جیسے ہمارا ہاتھ اور پانچ ہیں اور کبھی کٹ بھی جاتی ایسا نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے وہ جس قوت سے پکڑتا ہے کسی کو اس کو ہاتھ قرار کہتے ہیں فرشتے نور سے بنے نور میٹر ہے اس کی پراپرٹیز لائٹ پراپرٹی انسان مٹی سے جن آرٹ سے فرشتے نور سے رب بھی نور سے بنا ہو تو فرشتوں کا میٹر آف کریشن جو ہے مٹیریل آف کریشن اور اللہ کا مٹیریل آف کریشن ایک ہی ہو گیا وہ بھی نور سے ہوئے اللہ بھی نور سے ہوا اللہ, ہو اللہ کسی چیز سے نہیں لکھنٹ ہے وہ جگہ میں نہیں سما کا اس لیے کہ جگہ اس کی تخلیق ہے مخلوق ہے ٹائم اینڈ اسپیس یہ جگہ جس کو ہم کہتے ہیں مکان اور وقت مکان اور زمان زمان آپ کس سے ناپتے ہیں سورج کے چلنے اور ڈوبنے سے اسی طرح دن ناپتے نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا پابند نہیں یہ وقت بھی اس کی تخلیق مخلوق ہے اور یہ مکان بھی جگہ بھی سپیس بھی اس کی مخلوق ہے لہذا جہاں وہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں لا مکان وہ لا مکان ہے یہ سب آپ کا ٹائم اینڈ اسپیس یہ سارے آسمان یہ ساری زمینیں یہ سب کچھ اللہ جس چیز پر کہتا ہے میں مستوی ہوں کنسنٹریٹڈ ہوں اس کے نیچے یوں لگی ہوئی ہے اللہ کی کرسی کے نیچے یوں پوری کائنات لگی ہوئی ہے سارے آسمان حضور نے فرمایا جیسے تمہاری انگوٹھی میں نگینہ لگا وہ آیا وہ کہاں ہے پھر جگہ میں نہیں اور ہر جگہ ہے وہ جہاں ہے وہ لائے ہے لیکن مکان کوئی بھی اسے خالی نہیں اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود جسے میاں محمد صاحب نے اپنے ایک شیر میں کہا کہ آپ مکانو خالی اس کی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی میں نے کہا نا کہ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ اس نے زندہ رکھا ہوا ہماری مرضی پہ چھوڑ دے تو اڑتالیس گھنٹے کے بعد مر جائیں ربی اللہ و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھے ہوئے اور, مار اور جب وہ مار دیتا تو مشین لگی ہوئی ہوتی ہے پھیپڑے پمپ کر رہی ہوتی ہے بندہ مر جاتا ہے کہتے ہیں جی اس کی دماغی موت واقع ہو گئی عرش پر مستوی ہے علی رحمان وغیرہ تو اگر آرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں. تو عرش تو کم از کم اتنا ہو گیا نا کہ اللہ اس کے اوپر آ گیا تو عرش بڑا ہو گیا تب ہی ہے نا ممبر جو ہے یہ جی بڑا ہے تب میں اس پر بیٹھا ہوا ہوں نا سما گیا ہوں اس پر تو عرش تو کم از کم اللہ سے بڑا ہو گیا نہیں اللہ اکبر اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے بڑا ہے. پھر مستحبی کیسے ہو فرمایا سم وستاوا پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اس نے کنسنٹریٹ کیا اپنے آپ کو کس کی طرف آسمان کی طرف پسوا ان سب آسما ان کو ساتھ آسمان بنائے۔ تو کسی کا کسی چیز پر متوجہ ہونا کنسنٹریٹ ہونا یہ استوا کہلاتا ہے لہذا اللہ کے لیے قاعدہ کا لفظ نہیں آیا کہ کا عرش ہے وہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے جہاں بھی آیا کیا ہوا مستوی ہے کس طرح مستوی ہے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہو سکتا ہے گرچے عرش اس کا احاطہ نہیں کر تو بہت چھوٹا ہے اس جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چار انچ کی اسکرین پر آٹھ فٹ کا بندہ ہو جاتا ہے نا مستوی جب آپ تقریر سن رہے ہو پرائم منسٹر صاحب کی تو وہ 4 انچ کی سکرین پر بھی آتا ہے 12 انچ کی پر بھی آتا ہے 14 انچ کی پر بھی آتا ہے 36 انچ کی پر بھی آتا ہے 300 انچ کی پر بھی آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 4 انچ ہے اور وہ 12 انچ ہے اور وہ 14 انچ ہے اور وہ 36 انچ ہے. جتنی اسکرین ہوگی اتنا اس پرائے آج پر اللہ تعالی نے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیا ہے عرش جتنا نہیں ہے وہ, وہ پیمائش ہی نہیں جو رب کو ناپ سکتے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کو ناپتے ہیں. زمان اور مکان کو ناپتے ہیں یہ جگہ اتنے کنال اتنے مربع اور ٹائم کو ناپتے ہیں. ایک گھنٹہ دو گھنٹے اپنے ٹائم کے ساتھ اللہ کو آپ ناپ ہی نہیں سکتے وہ لا مقام ہے وہ ان چیزوں کا تابع نہیں ان سے ماں ورہ ہے لہذا وہ مستقبل یہ عرش دو مانو ایک تو یہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ آج والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقتدار والا ہے اس کے پاس اقتدار ہے اسے مقتدر سمجھو یہ رحم کی اپیلیں نہ سمجھو کہ وہ تمہیں ترلے کر رہا کہ کے میری نماز پڑھو یہ تمہاری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے یار الفلاح یہ تمہاری بہتری ہے رب کی کوئی بہتری نہیں تمہارا ایل انس تمہارے پہل جو تمہارے بات والے تمہارے مرد اور تمہاری اور اتنے عورتیں تمہارے زمین والے تمہارے آسمان والے تمہارے مردے اور تمہارے زندے اگر وہ ایک متقی ترین شخص کے دل کی طرح ہو جائے تو میرا کوئی فائدہ نہیں کیا فائدہ لگتا ہے آپ کی نمازیں کیا کرتی ہیں آپ کی نمازوں سے سورج کو توانائی مل رہی ہے چمک رہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر کوئی نماز نہ پڑے تو اس کا کوئی نقصان نہیں اسی طرح ان سب کو کوٹ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے فاج شخص کے دل کی طرح ہو جائے میرا کوئی نہیں اور اگر میں تم سب سواریوں یعنی تمہارے پہلے واد والے مرد عورتیں آسمان والے زمین والے رق بن ویاب کیڑے جو जो جو پتھر کے اندر ہیں تم سب سے اگر سوال کرے اور میں سب کو ان کے سوال کے برابر دے دوں سب کو جو جتنا مانگے سونے کی ایک وادی چاہیے مجھے کے کے برابر سونا چاہیے مجھے فلانا چاہیے, چاہیے مجھے فلاں چاہیے ہر آدمی کو آتے ہی تو مت کا اس کا سوال اسے پورا کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی داخل کر کے تم نکالتے ہو تو سمندر میں ہو جاتے کیوں آفائی کلامن میرا دینا صرف بات میں ختم ہو گئی بات اس کے لیے کرینے لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی تو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہو سونا بن جاتی ہے آسمان سے سونا نازل نہیں ہوتا ہے. جسے کہتے نا فلاں کا پیشاب بھی جلتا ہے اور کسی کا تیل بھی نہیں جلتا وہ کیفیت ہو جاتی ہے جب پکڑنے پہ آتا تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہو مٹی ہو جاتا نفے والا سمجھ کے ہاتھ ڈالتے ہو وہاں نقصان ہو جاتا پٹھا بیٹھ جاتا اور جب دن بدلنے آتے مٹی سونا بن جاتی آتا کلام وہ آزادی کلام عذاب بھی اس کا کلام ہے. وہ بیٹا جس پر تیری بڑی امیدیں وہاں بستا تھی اور تب سے بڑی خوشیاں اپنی لگائے بیٹھا تو وہ تجھے عذاب دینا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے آسمان سے کوئی نازل کرنے کی ضرورت نہیں و وہ زمین و بن جاتی وہ مکان و بال بن جاتا ہے وہ گاڑی و بال بن جاتی تو وہ عرش والا ہے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ابھی وہ معذول نہیں ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہیں ہوا نہ ووٹوں سے بنا نہ ووٹوں سے ہٹتا ہے وہ خالق ہے لہو ما فیسا ماواد وا ہے لاہو معافی سمواد آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے ہم نے مانا جا. اس لیے کہ ہمارا ہاتھ نہیں نا پہنچتا پہنچے تو جس طرح ہم نے یہاں قبضے کر لی ہے وہاں بھی ہم ہاتھ مارے یہ تو ہم مان لیتے لہو مافی چماوار ہوا وہاں لگ زمین میں بھی جو کچھ ہے تمہارے سمیت یہ اس کا ہے تمہیں بھی کچھے سے بنا سولہسر ہے, ہے مادنی ہاتھ ہے جن سے تم بنے ہوئے پاکستان میں خریدو تو پاکستانی ڈھائی سو روپے کی وہ ساری مادنیات سولہ تمہیں میں مل جاتی ہیں جتنی ایک بندے کے اندر ہوتی ہیں خرید کے لے بنا لو بندہ جتنی اس کے اندر توانائی ہے اتنی بیٹری لگا کے بجلی بھی بھر لو چلاؤ بندہ دوڑا نہیں اخلکو زبا تم بندہ کیا بناؤ گے تم تو مکھھی نہیں بنا سکتے لہو تمہارے سمیت آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا وہ ما فی زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا یعنی زندہ اور مردہ دونوں چیزیں لہذا فرمایا لہو من سے سماوات و من فلا من جہاں آتا اسے زندہ مراد ہوتے ما جہاں آتا اسے مردہ مراد ہوتے تمہارا پیٹرول تمہارا تیل تمہارے سونے کے ذخائر جن کو لے کر تم اس کی نافرمانیاں کرنے پر تل گئے ہو یہ اس کے اسی کی چیزیں استعمال کرتے کے اسی کے خلاف کھڑے اسی کے قانون توٹے کتنی قسم کی بدعانتی ہوگی لہو ما فیسم آواز واہ ماں فل ماں اس کے درمیان بھی ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے سرا ایسا نہیں کہ ان کے درمیان اور اس کے اوپر جو کچھ اس کا ہے اس زمین کے اندر گیلی مٹی کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ اس کا ہے گیلی مٹی کے نیچے سے جو تم نکالتے ہو وہ یہ ہے دعو ملکیت اب اس کی دلیل کیا ہے چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ایک گھڑی پڑی ہوئی ایک آدمی اس کے باہر نکل جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کر کہتا ہے میں یہاں اپنی گھڑی بھول گیا ہوں اپنی گھڑی اٹھاتا ہے نکل جاتا ہے کوئی اس سے دلیل نہیں مانگتا کہ یہ تیری گھڑی کیوں ہے بس. اس کی دلیل کیا ہے سب نے سرے تسلیم خم کیوں کر دیے اس لیے کہ اس مجمے میں سے کسی نے نہیں کہا کہ گھڑی میری کلش تو تب ہوتا نا. جہاں تنازع پیدا ہوتا کہ دوسرا کہتا نہیں سر کہا یہ تو میری ہے بیس اب کہا جائے گا کہ دونوں میں سے جو دے گا وہ لے جائے اللہ نے جہاں بھی دعوی ملکیت کیا ہے ابو جیل نے نہیں کہا یہ میرے پیو کی ابو لاپ نے نہیں کہا یہ میری ہے انہوں نے نہیں کہا کہ لاکھ منات نے بنائی ہے اللہ نے کہا نا والا ان شاء من خلق السماوات سماو اللہ اگر تم ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہند اور اس کے اندر جو ان کو کس نے پیدا کیا لا یا تو کہیں گے اللہ نے یعنی یہ وہ دعویٰ ہے جس کو کسی نے بھی آج تک چیلنج نہیں کی کہ اللہ ثبوت دے کہ اس نے بنایا یہ میں نے بنائی لہذا یہ وہ دعویٰ ہے جس کو کافر بھی تسلیم کرتے کہ یہ اس کی ہے ان سے داد کان کس نے بنائے والا ان شاء اللہ مان خالہ کا سماوات میں یہ مانتے ہو یہ سب اللہ نے پیدا کیے پھر ڈرتے نہیں اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے کہ ان کو اس طرح استعمال کرو جس طرح اس نے بتایا یہ دعویٰ ہے یہی میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ آبجیکٹو جو ہے وہ نالج یہ ہے کہ ایک وجود ہے کہاں سے آیا اس کی پراپرٹی پہ تو غور کر رہے ہو تم اس کے وجود پر غور کیوں نہیں کرتے صفات کے علم پر تم کہاں پہنچ گئے ہو تم نے ان کو جوڑ کے کیا کیا دوائیاں بنا لیں کیا کیا تم نے مشینیں بنا لیں کیا کیا چیزیں بنا لی تم نے ان کو جوڑ کر یہ صفات کا علم ہے یہ سبجیکٹیو علم ہے مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئی کہاں سے ہیں مانا کہ پانی کا فارمولہ ایچ ٹو او ہے اس میں ہائڈروجن کے دو مالیکول ایٹم ہیں اور آکسیجن کا ایک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے آیا تھا کس نے بنایا ہے اس وجود پر بیس کرو سائنس کان دبا کر بھاگتی ہے اس بات اس لیے کہ وہ, وہ ہستی مانگتی ہے جس کو وہ گیج پر ناپ لیں اور رب ناپا نہیں جاتا اس کا اسکین نہیں ہوتا ایکس رے میں نہیں آتا ریڈار پر نہیں پکڑا جاتا لہذا سائنس اس ہستی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں وہ کہتی ہے سب کچھ ایک دھماکہ ہوا تھا بس پھر سب کچھ بن گیا تھا. سب جو ہے وہ ایسے ہی روڑ کے گول ہوا ہے کسی نے بنایا نہیں ایسے کیڑا ہوا پھر اس کیڑے سے اگلا کیڑا ہوا پھر اس کیڑے سے اگلا کیڑا, کیڑا ہوا پھر بندر بنے پھر بندر بستیوں میں رہنے لگے تو کیونکہ وہ دراخ پر رہتے تھے تو درخت کی تینوں کو پکڑنے کے لیے دم کی ضرورت پڑتی تھی لازا ان کی دم تھی جب بستیوں میں آگے تو نیچے بیٹھ بیٹھ کے دم گھس گس کے ختم ہو گئی ان کی تو انسان بن گیا تھے. اس کو علم کہیں گے آپ دیکھیں دو اور دو ایک سٹوڈنٹ لکھتا ہے دو پلس دو اور آگے لکھ دیتا ہے پانچ اگر اس نے جواب غلط نکالا ہے تو اسے جو پیچھے اس نے دو پلس دو لکھا اس کے نمبر ملیں گے پورا جواب غلط ہو جائے گا نا پورا سوال غلط ہو جائے گا زیرو ملے گا نا اسے یہ تو نہیں کہا جا کہ جناب اس نے دو جمع دو تو صحیح لکھا نا آدھا نمبر تو دو نا پانچ ہی غلط لکھا نا اگر جواب غلط ہو تو پورا سوال غلط ہو۔ سائ دو جمع دو لکھتی ہے لیکن آگے پانچ کر دیتی ہے لہٰذا وہ ساری جہالت ہے چاہے اس کے نتیجے میں وہ جہاز بنائے وہ ہائیڈروجن بم بنائیں وہ پلاؤ بنائے ٹی وی بنائے وہ فریج بنائے وہ اے سی بنائے یہ ساری جہالت اس کا نام علم نہیں علم اس کا نام ہے جو اس ہستی کے نزدیک لے جائے جو اس کی خالق ہے جو اس کے قریب لے جائے اس کا نام علم ہے باقی سب جو انبیاء جب آئے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی قوم کے اندر مادی ترقی نہیں ہوتی تھی کوئی فیکٹریاں نہیں لگی ہوتی تھی لوگ پکے مکان نہیں بنا رہے ہوتے تھے تو نبی آتھ انہیں بتاتا تھا کہ سیمٹ سے بناؤ اور پکے مکان بناؤ اور اس طرح کھلے بناؤ اور ان میں روشندان رکھو اور فیکٹریاں لگاؤ اور درخت اس طرح لگایا کرو اس کے لیے نہیں آیا کرتے تھے نبی یہ کام وہ قومیں خود کر رہی ہوتی تھی پہاڑوں میں کیسے کیسے خوبصورت جو ہے وہ گھر بنا آپ وہ کیلوپیٹرا کا وہ دیکھیں شہر جو ہے اس کی آرچیں جو بنی ہوئی ہیں اور اس کی جو ستون ہیں اور پوری پوری نو نو ٹن کا پتھر لگا ہوا احرام مصر کے اندر کیسے آج بھی شالی مار باغ کی اینٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن الگ نہیں ہوتی ہمارے نو سال کے بعد بلڈنگ کرا دیتے سریا الگ ہو گیا سیمنٹ الگ ہو یہ تو ہماری ٹیکنیکل ترقی ہے جب قوم رب سے دور ہوتی تھی مادی ترقی کر بھی لیتی تھی تو وہ مادی ترقی جرم بن جاتی تھی اور اسی مادی ترقی کے ہاتھوں برباد ہوتی تھی اللہ کی سننا تھے اہل صابا ان کا جو ڈیم بنا ہوا تھا اس کے ذریعے یاشی کر رہے تھے عرب کے اندر زرخیز ترین علاقہ جو تھا وہ یمن کا تھا کا مطلب ہی ہے کہ وہ باغات جن میں کبھی بھی خزانہ آئے عدن ہے نا کزارو خلاف عدن اس کا نام کیوں رکھا گیا تھا جنات جنت کے اندر وہ باغات ہوں گے جن پر خزاں کبھی نہیں آئے گی ان کا اریگیشن سسٹم ایسا تھا کہ کسی موسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی لاقات کان والے سب ان جنت ہمایا ان کا باغ تھا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیم کو توڑا اور تیس نیس کر کے قوم آد اور سمود ان کے ساتھ کیا لہذا وہ نالج اب یہ کتاب اگر ایک وجود کوئی نہیں وہ مانتے اللہ کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ایسی کوئی ہستی ہے جو سنتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے اسے ہم وہ ہماری مالک ہے اسے ہم پر حکم دینے کا اختیار حاصل ہے وہ تو کہتے ہیں یہ لوگ تو وہاں پر ہیں ایسے ہی اندیخی چیزوں کو پوج رہے ہیں کہ کوئی اللہ ہے پھر ہم مریں گے پھر دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یہ کیا ہوا مٹی بن جائیں گے ہماری سائنس تو اس کو مانتی نہیں ہے کہ جی بندہ مر جائے پھر مٹی بھی بن جائے اجام اتنا کناتوراب بنوا جامنجیات یہ تو امپوسبل ہے امپاسبل ہے ہمارا بچہ ان دو کے درمیان پس جاتا ہے اور چونکہ غالب وہ ہیں دن رات اسی سے واسطہ پڑتا ہے لہذا اس علم کی قدر ہے ان کے دلوں میں اور ان کے دماغ میں جو اپر ہینڈ حاصل ہوتا ہے وہ اس نالج کو ہوتا ہے سبجیکٹ نالج کو وہ جو فیزیکل نالج وہ جو سائنس جسے وہ کہتے ہیں لہذا وہ اسی میں پڑھتا چلا جاتا ہے اسی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے لیے کبھی ابا اب کی برسی منانی ہو تو مولوی صاحب کو بلا کے لے آتا ہے مولوی صاحب اسٹوڈینٹ ساتھ لے آتے ہیں ان کو بھی ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے یہ بھی مطمئن ہو جاتا چلو سائیکولوجیکلی ایک ڈوز مل گئی ابا اب جان کے کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا اگلے جان لیکن یہ کہ اس جہان میں اس جہان میں اس قرآن کا کوئی تعلق نہیں یہ ہم مسلمان بھی اس چیز کو تسلیم کر چکے کہ یہ جتنی ہدایات ہیں اور یہ کتنی غیر منطقی چیز غیر منطقی بات ہے. کہ کوئی بھی حکم جو ہے وہ صرف پڑھ کے یا اس کے بارے میں معلوم ہو جانا کوئی ایکسکیوز نہیں بلکہ معلوم ہو جانے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے آپ کے سر میں درد ہے میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو لکھ دے دیتا ہے کہ جی کونسٹ لے لیں آپ ایک یا پیناڈول دو لے لیں آپ اور آپ وہ پڑھتے رہیں صبح بھی شام بھی وضو کر کے دو پینا ڈول لے لو دو پانا, ایک پانسٹن لے لو دو پینا ڈول سر کو درد آرام آ جائے پڑھنے سے آرام آ جائے کیا بات قرآن حکیم پر عمل ہوگا تو وہ برکات ملیں گی جو حضور کے دور میں تھی. پڑھنے سے وہ برکات ملے تم نری دعائیں کرتے رہو گے تو فرشتے بھی صرف آمین کرتے رہیں بات ختم ہو جائے گی فضائے بدر پیدا کر لے کے آ میدان میں پھر دیکھ فرشتے آ کے تیرے ساتھ لڑتے ہیں دائیں بائیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے اب بھی فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی تار اندر کتار فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر قطار اب بھی. اگر تو قرآن حکیم کوئی لہٰذا یہ اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے آپ اسے پڑھتے رہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں آپ کی داڑھی پر کسی کو اعتراض نہیں پڑھتے رہیں مسئلہ تب ہوگا جب آپ کہیں گے جی یہ جو آیا نا فلاں آیت میں, میں میں اس کا نافذ ہونا مانگتا ہوں آپ دیکھیں کوئی بھی کنٹریکٹ ہوتا ہے کوئی بھی حکم آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے مدت و تنفیز یہ فائر گیٹ کے اشارے سے آگے جائیں تو جو اشارہ پہلا آتا ہے اس میں دائیں طرف ایک بورڈ لگا ہوا اس پہ لکھا ہو مدت تنفیز سب امیا چلاتی نیوم سات سو تیس دن کے اندر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مکمل ہونا ہے اس سے اوپر ایک دن بھی ہوگا تو آپ وہ ڈیڈکشن شروع ہو جائے گی اور کمپنسن پڑنی شروع ہو جائے گی اور جرمانہ ہونا شروع ہو جائے مجھے بتائیے رب کے حکم کے لیے کوئی وقت ہے کہ کوئی نہیں کتنا انتظار کر. اسے کتنا انتظار کرواؤ گے یہ ساٹھ سال ستر سال میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے وہ جو حضور نے گری باندھ پکڑ کے عمر کب تک اور نے کہا تھا، حضور آج آ گئے اور خالد اب نے ولیز فرمایا تھا تیرے جیسا کر مند آدمی اتنی دیر کر دے جب وہ آدمی کہتا ہے نا میں اس کا نفاذ چاہتا ہوں تو پھر اس کی داڑھی نہ بھی ہو تو بڑا کانٹے کی طرح پھر چپتا ہے ان کو دیکھیں نا کپڑے والے کی دکان کے ساتھ نائی آ کے دکان ڈال لینا تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اکٹھے اخبار پڑھیں گے گپیں ماریں گے چائے پیئیں گے لیکن جب کپڑے والے کے ساتھ کپڑے والا آ کے دکان ڈالے گا نا تو پھر وہ پروفیشنل جیلسی شروع ہوگی کپڑا سستا کر دے گا سامنے باہر لا کے تھان رکھ دے گا اسی طرح کریانے والے کے ساتھ کریانے والے کی دکان آئے گی تو اس کا بھی یہی حال ہے جب تک آپ آسمان کے اوپر کی زمین کے نیچے کی بات کرتے رہیں گے تو وہ بالکل انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب آپ اس زمین پر چلنے والی عورت کو پردہ کرائیں گے نا تو ان سرمایہ کاروں اور ان سرمایہ داروں کے جو ہے وہ مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے یہ کیا کر ہیں یہ تو مار دے انقلاب میں وہ زمین پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اعلان کرتے ہیں یہ زمین میرے رب کی ہے رب کی دھرتی رب کا نظام تو تکلیف تو ہوتی ہے نا لاؤ بھائی یہ ہے چاہے آپ کی داڑھی ہو یا نہ ہو اگر آپ اس چپا پر زمین کی بھی بات کریں گے جو ان کے قبضے میں ہے کہ یہ میرے رب کی ہے تو کلش شروع ہو جائے جیلیں ہیں پھر ازیتیں ہیں پھر یہ ہے پھر وہ ہے تو یہ جو, جو کہ لاہو ما فسما تو ماف لا ٹھیک ہے وہ ماں گئی وہاں تختصورا تو یہ آپ کو کس لیے بتاتا ہے وہ آپ کی کوئی چیز میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہوں گھڑی اٹھا لیتا ہوں پین لے لیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ پین میرا ہے یہ گھڑی میری ہے تو آپ کیوں مجھے انفارم کرنے ہے اس لیے کہ یہ مجھے دے دو اور میں کہوں جی سرکار بالکل آپ کی اور میں اپنی جیب میں ڈال دوں تو صرف یہ مان لینے سے کہ آپ کی ہے میں بری ہو گیا جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں انفارم کرے گا یہ ہے اس کا قبضہ تم کیے رکھو وہ کہتا ہے قبضہ خالی کرو میری ہے میں نے اسے پیدا کیا تم مکھھی پیدا کر کے دکھاؤ اتنا پانی اس نے پیدا کیا مریخ پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں جی وہ ایک برف کا تودہ ملا ہے جی اب اسے یہ گال کے جناب ڈالی تو اس کی کوئی ٹیم بنائیں گے کوئی پانی بنائیں گے جی زندگی کے کوئی آثار شاید وہاں کوئی جراثیم مل جائے یہاں بندوں کو جو ہے وہ ضبع کر رہے ہیں کھاد بنا رہے ہیں اور وہاں کیڑے ڈھونڈ رہے ہیں جا کے شاید کوئی زندگی کے آسار تو جو کہتا ہے کہ اس کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جب وہ کہتا ہے یہ جو تیرا بدن ہے یہ میرا ہے میں نے بنایا ہے میری ملکیت ہے اس کا مطلب تیری ملکیت نہیں میری ملکیت ہے تو مرضی کس کی چلے گی جب میں کہتا ہوں یہ پلاٹ میرا ہے تو اس پر مکان کس کی مرضی کا بنے گا پلاٹ پر کس کی مرضی چلے گی میری میں دکان بناؤں میں مکان بناؤں میں مسجد بناؤں یہ میری مرضی کیوں پلاٹ میرا ہے جب وہ کہتا ہے یہ زمین میری ہے تو زمین کا نقشہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح رب چاہتا ہے اس پر تعمیر بھی اس کی مرضی کی ہونی چاہیے جب یہ بدن میں جی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی ملکیت انلہ ہے ہم تسلیم کرتے ہم اللہ کے ہیں تو مرضی کس کی چلے گی اس بدن پر اللہ کی نا اور اگر مرضی میری چلی تو پھر گھپلا ہو گیا پھر اللہ اللہ نہ رہا لادا فرمایا آفارا منتا علاحبی آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا لیا اس بدن پر اللہ کی مرضی چلے گی تو الہ اللہ ہے میری چلے گی تو الہ میں ہوں نفس سے ماں ہم کم ترسر آؤ نیس لیکن اون او اون نیس سب سے پہلی چیز کہ اللہ آپ کا دعویٰ اپنے اوپر تسلیم کرو کہ یہ بدن سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کا ہے اس کو اللہ سسٹین کر رہا ہے اس کو اللہ باقی رکھے ہوئے اس کو اللہ رزق دے رہا ہے اس کو اللہ زندہ رکھے ہوئے یہ اس کا ہے اس پر مرضی اس کی چلے پہلا قبضہ تو یہاں چھوڑے ہاں بسم اللہ کریں اپنا اس کو آزاد کریں پہلا انقلاب یہاں لائیں پہلی اللہ تعالیٰ کو یہاں غلبہ دیں اللہ تعالیٰ کو یہاں ہینڈ اوور کریں اپنا آپ کسی کا نام ہے اس رب وسلم کال اسلم تو رب اللہ جب انہوں نے کہا اسماعیل میرا بیٹا اللہ نے کہا ضبح کر دو کہا ہے اللہ تیرا مال ہے صابت کر دی انہوں نے کہ اسماعیل میرا نہیں اسماعیل بھی تیرا ہے میں بھی تیرا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا ہے نماز بھی تیری ان نسلاتی و نسخی و زندگی بھی تیری میری موت بھی تیری ہے تیری رامعنی چاہیے تو بسم اللہ یہاں سے کریں یہ وہ جاب ہے جو آپ شروع کر سکتے ہیں. باقی تو زمانہ دیکھے گا کب ہوگا نہیں ہوگا بسم اللہ کریں آپ کس پہ کہ یہ اللہ کی مرضی چلے گی یہاں پہ آپ کی مرضی اللہ کی مرضی سے ٹکراتی ہے فوراً اپنی مرضی کو نیچے کر دیں تو کون ہے وہ جو ایک شاعر کا شعر ہے کہ رضائے رب پہ راضی رہے یعنی اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو سرینڈر کر دیں رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرفِ آرز کہتا وہی خالق وہی مالک اسی کا حکم تو کیسا کہاں فالیاں انسان اور انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس پر نظر مار لیا کرے پیدا کس طرح ہوا ہے بہت شرم سے آنکھیں جھک جاتی پتا چلے بڑا فن خان بنا پھرتا ہے جناب وہ منچے کر کے اور ایسے چوڑا ہو کے گلی میں چلتا ہے تو ہے کیا؟ دیکھ لیا کر تُو پیدا ہوئے پھر تیری ہوا نکل جائے گا مادہ تخلیق تیرا کیا ہے گندگی میں تیرتے ہوئے دمدار کیڑے پتہ نہیں تو کیا بن گئے زمین کا مالک بننے آیا لہذا یہ امتحان ہے اس نے چھین تو لینا انارے تھول اردا واہ من آل ہم نے ہی زمین کا وارث بننا ہے زمین ہماری ہے اور جو اس کے اوپر ہیں ان کے بھی وارث ہم ہی ہیں وہی لئی نہ اور ہمارے پاس سارے آئیں یہ زمینیں بھی ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے چلتے چلتے آخر وہی وہ رہ جائے تو زبردستی بھی اس نے لینا ہے اپنی مرضی سے اس کے حوالے کر اپنے بدن پر اس کی حکومت تسلیم کرو اور اس سے آگے بڑھو اپنے بیوی سے کرواؤ اپنے بچوں سے کرواؤ اپنے عزیز و اقارب سے کرواؤ بسم اللہ کرو اور آہستہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو بڑھانا شروع کرو اور اسی میں جان چلی جاتی تیری کامیابی واقعہ الحمد للہ